سلام سج دس لات نا چیف نفسانی شیتانی دنیا قسو ہر شر کامل نجات اور پناہ بخشے سلامتی ایمام دنیا کو روشن کرما ہوئے ساتھی اور اب دماطل مبارک داؤں توفی دو دو بخش دوستان گرامی اللہ تبارک و وا تالاب دوست خاص دو دوست اللہ تعالی نو مادی. اس کتاب شریف دے وچ جو کچھ ولی دکھا اس دی میں وضاحت تے جو قرآن اجمالن ذکر کیتا گیا ہے وہ شرح ہو جائے گی فرمایا جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہو منتقل اس کتاب شریف چھڈے عقیدے والی کتابان والی کتاب اس ولاحت ہوئی کھڑی کہ بلی الج تن بن محافی تل مو موڑ دو انل فِي ہما کے ترجمہ ہے بشاہ ترجمہ گلی اللہ تعالی اور اس دفتوں کو پہچان والا جتنا کہ اس دے کول ممکن ہے یعنی بقدرے بندیاں دے بند ممکن ہے مولا دی پہچان اتنا ایک اللہ تعالی اور اس اسفتوں پہچان والا ہوا بالت کا حق اللہ تعالی دی فرما برداری سے ہمیشہ پکا رہا ہو ال بوجھ تانے دنل محاسی اللہ تعالی دیا نہ فرمانیا تو بچن والا ہوئے ان کے بشہ ہا تستا خاہ شات ڈب جان تو اراض کرا ہوئے ولی کا مان سڈ عقد کتاب لکھا اسلکہ چار سفت خاص دسیا گئی نے پہچان چلی دسی گئی ہے اللہ اللہ تعالی اور اسفتوں جانے دوسرا دسیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی فرما برداری سے ہمیشہ کائم رہا دو تیسرا دسیا گیا ہے کہ اللہ تعالی دیا نا فرمانیا تو پوری پرہیز کرنا والا ہو چوتھا دسیا گیا ہے کہ عام جائز لزت خواہشات کرنے والا نہ ہوبانا نہ ہو پرہیز کرے ناجائز کے بعد کی گل سڈو جیز جہے کام ہیں لزت جائز لزت خواہشات بھی پرہیز کرے وہ اللہ کا بلی ہوں ہوں چار چیزاں بیان ہوئی چونان کی آپ وکری بخری وضاحت کرنی پہلو دسیا گیا کہ اللہ تعالی اور اس دیاں اسفتوں کی مارفت اللہ ہوالا دیاں سفت دی مارفت پہچان ہوالا دیاں سفت وہ اسمائے مبارکہ میں اس بہان ہے اللہ تعالی کا ولی اللہ تعالی دفتر کی پہچان رکھتا ہے مثلاً مولا تالا کی صفت رحمان ہے اس میں رحمان ہے انہوں پتا ہوتا ہے کہ رحمان ہے تو کس طرح ہے رفور نا فیمانا نفا دا جو کچھ کہنا جو کسے کسی کسے تو فائدہ پیا پہنچتا ہے اے رب سونے دے اس میں نہ اظہار ہے اور نقصان پہنچانے والا جو نقصان کسے نو کسی نچتا حقیقت مولا تالا دی تالا کی کسے نو کیتی سزا ملتی ہے کسے دا درجہ بلند ہوگا غرے مولا تالا دیا سفت کہارے جبارے سمدے بے, بے پرواہ نفے دار غسور رحمانے مسورے مہمے نے مومی اللہ تعالی دیا سفا کمال نے ان سفتوں کی رب دا ولی صحیح پہچان رکھتا ہے اور سنو جس بندے مولا تالا دیاں سفتوں کے اس ذات دی مفت آنی ہے نا دو دا لازمی نتیجہ یہ ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تالا تو ڈرنا رب تعالی دا خوف اور خشیت اس دے دل چہ جائے گا نا کہ چوبی ایک لمحہ مولا تالا دے خوف تو خالی نہیں گزارے گا جس بندے نے رب دفتوں کی پہچان آ جاتی ہاں مولا تالا گران چرمایا فرمایا, فرمایا اللہ ملح اس کی نال دردے نے صرف دردے ڈر ایتھے علماء تو مراد یہ خالی نو جانا والے نہیں رب کے نو جانا والے نہیں خود رب نا آل مراد نے تفصیل والیا آل لکھا اللہ ماؤ بلا بابے سفا تیلا سما ہی, ہی. فرمایا اللہ تو ڈردے نے صرف وہ جڑے اللہ جانتے ہیں جہ ستان جانتے ہیں او اللہ تو ڈردے رب دے حکم کے مسل آنگے سی ہے سنجھ نہ کچھ مسلے آج دس کچھ نہ کچھ رہ گئے پہلے والے ہوں سن جے مسل بھی سارے جانتے سن لیکن ایک ہے مسلے جاننے کہ رب دے احکام کینے حکم مسلے کینے ایک ایک رب سونے نو جاننا بڑا فرق ہے مسلے خالی جانے رب کا پتا نہ ہوفت شاندار بے خوش رکھے گا وہ سارے مانگتا رافل نظر آئے گا جنہوں رب کا پتا ہی ہر وقت مولا ہے کائنات کی یاد اور خیف دن نظر آئے گا سبح اللہ سمجھنا خشیت نہ ہوئے رب تعالا کا خوف نہیں غفلت اللہ تعالیٰ خشیت نہیں وہ ع ادمت اور چلال کا خوف دل سے نہیں وہ اثرات زہر جسم سے نہیں کھیڈ تماشے لاہو لا چروف لگتا ہے دنیا کے وکرے تصروف لگتا ہے سمجھ رب ن نہیں جانتا رب نانتا ہوں صرف اندر جنی وہ بھی ہوش رہ جانی سیون پھر ہوش کر دی ہاں کئی بار مڑ مولا تالا کا خوف اندر گلبا کر دینا اللہ دے فقیر لوگ پھر کئی کئی سال ان کسی شہر کی ہوش نہیں رکھتی وہ صرف اللہ دے ہوش تو اسے دی یاد کی بے نیازی دے تصور گم ہو جی بار خوف دا غلبہ انج ہو جاندہ ہے خشیت اور بے نیازی دا غلبہ گلبا اج ہے کہ انہوں نے ہوش نہیں رہی مڑا اپنی کسی شہر نہ ما فضل فرماوے فرما لوے اس تو اس مقام تو ایک اور گل لیکن کئی بار انہوں کے اتنے اللہ تعالی کی خشیت دا گلبا ایسا ہوندا ہے کہ ہوش نہیں رہی حضور سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالی بابا فرید سرکار آپ فرمانے میں ایک بار رب رب کردیا جنگل بیابان سیران کردہ پھرنا سیر کردا ایک بوئے تے گیا غار غار دے بوئے تے تے دے بوے گار بابا جی کھلوتے پتا لگا بہ وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ پوترے بابا جی فرما دینے جدو میں انہوں کی لارت کی آپ خلوتے ہوئے سن. سلام دعا ہوئی مینو فرما دینے فرید چالی سال ہو گئے اسی طرح رب دی بے نیازی دسورتا رب سونے دی بے پرواہی دسور دن اس طرح چالی سال ہو گئے کھلوتیا کوئی نہیں کسی شاید اج تگہ فرمایا ایک دن ایسا ہویا ہے ایک دن ایسا ہویا ہوا مارو پکڑیاں چار دی بیگ رک گئی سی نرس نے خائش کی تی جا کے سی. ارادے لار. دے سی میں قدم گار دے تک رکھا وے ادھر مولا تالا دی طرفوں ندا آئی ہے جڑا سڈے غیر ول دھیان کر دے اور بارگاہ دے قریب نہیں رہ سکتا ڑے نہیں ہو سکدا اور سڈے تو دور ہی رہے گا جڑا اے اے قدم گار بوہے رکھیا سی پتھر چکیا وے اس قدم نو کٹ ماریا وے جڑا قدم مولا تالا دی مرضی دے خلاف اٹھ گیا وے اے قدم ہی نہ رہے آ پیر کٹی کھلا معلوم ہوا ہو جنوں مولا تالا کا پتا لگ جی مولا کالا کو رب سونے تو غافل ہو سکتا نہیں سکھت بھی مار ستجی آ جائے گی رب سونے دی عظمت دا خوف آئے گا کدی عذاب دا خوف دل چو گزرے گا کدی عظمت عزمت دے جلال دا خوف آئے گا کدی بے بےپرواہی دا خوف آئے گا سر ڈرے گا کوئی پتہ نہیں مان ملتا کہ نہیں ملتا اللہ دا ولی رب سونے دی خشیت تو خالی ہو نہیں سکتا خدا دے بندے ہاں تا رب فرمایا یخش اللہ من ہل علماء جی خالی رب دیاں رب سونے احکام آکام جانے حلال حرام مسئلے جانے ابھی وہ گافل ہو سک گئی جڑا رب گا او کدی وافل نہیں ہو سکتا رب دی پہچان کر لیے مولا دی پہچان ان چیر نہیں آب دی دیا سی دی مارفت نہیں آئی جی کوئی رب دے جانر والا بندہ نگاہ نہ فرما چیر اے فیض دل چی نہ آئے توجہ فرما اللہ دی بے پرواہی دا بے نیادی دا جد تصور دل پہ آنے پک جانے اللہ بے فکیر نگاہ پک جی رب و رولا شریف مولا دی مارفتارا بندہ ایک رب سونے کا خوف رکھ دورا اللہ وہدا رولا شریف تو اللہ کا کسی کا خوف رکھنا نہیں کیوں اس واسطے جب رب کی پہچان ہو جائے پھر رب تو سوا کوئی شہ بھی نہیں सिवा रब तो कुछ नहीं दिस नहीं। क्यों इस वास्ते हकीकत रब तो, है काक तो सिवा है ही कख नहीं गुरह तो सिवा हकीकत कोई शय नहीं सुनो सिवा त होवे जे कोई शह अपना वजूद आप रखनी होवे مولا دے رکھ بناو دے کن دے رکھیا رکھا ہوا معلوم ہوا کوئی شا رب تو سوا نہیں ہر شہ مولا دونوں رب تو سوا کوئی شا نہیں اللہ دا فکیر مڑ کے دے تے पछाण लिया डर किर तो नहीं डरेगा तवज्जो फरमा सदके जावा करके दस्या गया सिफत सोने की जात की मारफत आए इधर वेखना तवजो फरमा थोड़ा जा रा खोला खोल फोड़ा जो कुछ कैनात अल्लाह का फेले فیل ہے سارا جو کارخانہ کا چل رہا ہے یہ کہ فیل ہے اللہ دا پتہ نیکنے ہے کا پتا دا پتہ کا ہے لگتا پھر ذات دی خبر لگتی ہے کچھ ہے ذات سے لہب لگائے نا ذات سے وہی جس نہیں سانوں تو اندے سامنے سارے سامنے تو انہیں کار کارخانہ ہی ہے نا صرف جنعت پیا و اپنیاں کاریگر لہر پیا ہے ہوں اس خدائی کو ملنے گیا پتا لگتا ہے کہ جا چلا ہے نا تو کوئی بڑا ہی علم آڑائی علم آ ہے علم نہ ہوں سارا کیون بنا یہ مطلب ہے وہ ہر شہر کے سرے سرے نا وہ لا محدود ہے اس لا محدود علم در کیت نے اپنی اس خدائی کو چلایا ہوا بنایا ہوئی فیل ویکیامج آیا रब की सिफर इज आ गई इसे खुदाई वेख्या तस्वीर वेख शक्लां सूरत पखा वेख किंज दई गाड़ी वेख किंज दी अपनी सूरत वेख किंज दी जानवर वेख किंज दी हर वक्त एक नवी तो नवी सूरत बढ़ती पई है साहने पता लगता है बनावला मुसबे مسورئی ہر کام یہ خلل آسمان نگاہ مارو زمین چ مارو ہر شاید اپنے تھاں ٹکانے پہل رب رکھی ہوئی ہے اکھ ویخ اپنی ہر شاع ویکھ اپنی ویخ کیناات کی ویخ انفوس وے خافا ایک بات رکھا حکیم حکیم آدھے نے ایسا کام کرے جس خلل نہ ہو بولو بولو سبحان اللہ جس خلل نہ ہو پتا لگتا کھدائی ویچ بناو حکیم ہے حکمت ایک متربدی سفر اسے خدائی نا پتا لگتا یار کوئی شا بن رہی ہے کوئی شا مک رہی ہے کوئی شا ختم پی ہوتی ہے کوئی شا سنا پکاج پہ ہے سارا سلسلہ جو چلے پڑے این وقت کے اتنے بندہ ٹر جا جن مرضی طاقت والا ہو کے زمین سٹتا ہے اپنی تھان سے اتوں پتا لگتا ہے پوری قدرت والا پوری قدرت والا جا پیا چلا ہے ہر قدرت کا بھی پتا لگ گیا کہنا لگا قدرت کا بھی پتا لگ گیا مطلب تعنات آخیا جب کا شیشا شیشا ویخو نا جی اگے کرو گے ان کا اکس نظر آئے گا کینات رب کا شیشا ہے یہ ویکو نا غیر نال مالا تالا دیا سفتوں کا اکس سامنے نظر آ فرمائی جر شہ دہلا شری کمولا دیا سفتوں سہر پہ کر دیے سفتوں کا پیار پہ کر دیے اپنی سبان تو ڈتاچہ کینات خیرے رب یہ ویخیا تے پتہ لگا دا تے سفتوں دا پتہ لگا تے پھر پتہ لگا جنیاں اے سفت نے او ہے جا ظاہر تے آب سونے کی سات دا تصور آ گیا ہوں اے نہیں آخ سکیں گے بھی ہے کنجا توجہ نہیں فرمائی کنج نہیں آخ سکیں اس واسطے کہ ذات تے نہیں صرف سامنے سفتان دا خاکہ آیا ہوں اللہ دا ولی رب دی پہچان کردہ نا تو اللہ سفتان دی پہچان ہوتی دی. رب دیا سفتوں دے دل چاہیے تعنات ہر وقت ویخ گے کا ویخ کے اپنے مولا اے. دا دیدہ کردا رہا ہو خدا دے بندے کر کے, تاں کر کے اللہ شہور کا نہ خوف نہیں جانا دل چوف چو نکل جانا رہے اللہ تعالیٰ فرمایا لا خوف لا لا ہو توجو سرما جب خوف دل چ نہیں گا کسے غیر کسے ماں سبلا دا خوف نہیں ہونا ایک رب دی مرفت سمجھو آ گئی ہے مارفت رب سونے کی آ گئی پہچان آ گئی جب خوف نہیں گا کسے غیر انہیں ہا حق آخنا بھی ہے حق ہاں چلنا بھی ہے کسے کسرت کے بھروسہ نہیں کرے گا اے نہیں سوچے گا میرے نال کوئی ہے کوئی نہیں کی بڑھے گا کی بننا نہ اے سوچے گا کلا شیر خدا دا دوئے زمین چکر کھا جا ہے جنہوں مرفت سونے لگ بھی آ جی درے وہ نفع نقصان صرف ایک مولا کے ہاتھ ویخ نہ نفع ہوفا و نہ نقصان ویختا ہے نہ کسی کی تاریخ دائے. کسے دی برائی گٹد ہے سارا زمانہ وہ برائی بیان کرے وہ فرق نہیں پہنتا الٹا خوش ہوں دائے. تاریف کرو ماسا بددا نہیں وہ پتا یہاں دیا تاریف میں بدنا اس وداو والے بدنا وے وہ گٹاوے کوئی بدا نہیں سکتا وہ ودا کوئی گٹا نہیں سکتا کر کے اللہ دا فقیر پورے زمانے کے خدا دی قسم کر کے آنا برادری کی اپنے کی غیر کی حکمران کی دنیا کا جب مولا دی مارفت دل چی کر کے کلندر اقبال فرما چڑھتی ہے جب فقر کی wab Khan nu te فرما دوے مقام کے اکدال فرما اس قوم کو شمشیر کی کف بھی लग जाए अपनी मार फता जाए अपनिया सिफतों को रब की सिफतान को पहचान नहीं वाले سونے بندے نو اے ہو جا جوڑے جہ رب بندے نو رب جوڑے جوڑیا یہ بندے نو اگر اپنی سفتوں دی تمیز آ جائے مولا دی مارفت آ جائے رب دیا سفتوں دا پتا لگ جے خدا کے بندے تجوا رب واہدہ ادا شریک مولا جنو اپنے ذات اپنی تے اپ اس بندے نو اس نفس دی مارفت فرما چھوڑ دے مارفت ہو جائے فولا دنوں خودیا آ جائے اپنی اپنے رب کی مارفت خود شناسی خدا سناسی دولت مل پھر اس تلوار اصل کی لوڑ نہیں اللہ دا فقیر اصل تو بغیر خدا دی قسم کرکے ساری دنیا تے غالب ہو جانا وے جانا بول سبحان اللہ اس قوم کو اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی وہ جس کے جوانوں رولھ کے جا توجہ فرما رب سونے دی مرفت آ جاوے یہ نتیجے ضرور نکل مری خوف حیبت رب سونے دی حیبت جلال چھڑ گئی نہیں چوبی گھنٹے جاگ دیں, اس دی عظمت دے جلال دے بے ہوش, ہو جانده, ہوش جا جانده, کوئی کیفیت بن جی کوئی بن جی لازمی نتیجہ غیر دا خوف نہیں روے گا دنیا دا خوف دی رہے گا ہونا نہ ہونا دنیا دا برابر ہو جانا وہ گاہ بندر جینوں مار فتو درمولا سونے آ ج اور سن کے جانا پھر لادمی نتیجہ اے بھی نکل گئی اللہ کو سوا حب نہیں رہن دی. کسے دی محبت نہیں رہ جب رب دا پتا لگ جائے پھر حب کی کے رہ جائے توجہ نہیں پڑتا کہمجھا ایماندار دس ایک پاسے حضرت یوسف کھڑے ہو پاسے تم میں ہوں جن حضرت یوسف نیکنے وہ کسی ہوگا رہنا فرمائی سو بڑائی مخلوق کے حضرت یوسف ویخ آسے ہوگا نہیں بنتا رگ نو ویخن والا کسی ہوگا رہ جانا جو نہیں عر بھائی دے مخلوق مخلوب دے مقدس ہے بڑی تصویر تے باقیا تو ہوش اڈ جاوے اڈ گئی سی کہ نہیں اپنی ہوش ہی اڈ گئی ہاتھ کٹی بیٹھی ہیں یہ بھی ہوش نہیں رہی یہ بھی نہیں رہی ہوش گل سمجھی یہ بھی ہوش نہیں رہی کہ سڈے ہاتھ چ سیب چھریے ہاتھ سیب بھی گیا ہاتھ بھی گیا ہوش نہیں رہی آپ دی وہ یوسف پیغمبر پیگمبر تکے دی ہوش نہ رہے آپ دا پیار نا جب آپ دی ہوش رہے تو جدو نہیں پیار سو آنا خط جل سامنے اس مطلب جلوا پہ سفتان کا دل ہور دی ہاں صرف ادھر وے شفقت رہ جی شفقت میرے پاک محبوب نے فرمایا توجو نہیں فرمائی میرے پاک محبوب نے فرمایا ل... لو کن تو مت رن خلیلن لت خلط اگر میں کسی خلیل گا تو تبو نو خلیل گا خلیل, خلیل, خلیل, خلیل, خلیل خلت خلت مان ایسی محبت جڑی دل دان کر ج نہڈ پورے جائے یہ خلت نبی پاک فرمانے اگر میں محبوب بنا ہوں ابو بکر بنا فرمایا اخوت اسلامی تلام والا ہے کہ اسلام میرا برا ہے کی مطلب محبوب دس ہے میرے دل چ میرے رب تو سوا کسی نے جانا خبر فرمائی شفقت رہ گئی حب صرف ہوتی اے اللہ کا فقیر مجبور ہوتا ہے وہ کسی بھی ہوگوں کے دل چھون دی. نہیں. رب دے حکم تے ازن دے ازم دنیا دے نار شفقت کرد محبت کا اظہار کرد لیکن ہوگ صرف ایک بھی ہوتی جی آخو تے پاک حسین علی دی گل سنا پیری شیخ عبدالحق محدث محدل ویر اللہ علیہ ابھی حضرت پاک پاک حسین پاک الی بار گاہد کیتی ابو جی جانو میرے نال محبت ہے فرمایا پتر کیوں نہ ہوئے تیرا بیٹا لکھ پہ کرے میں کیوں تیرے نال محبت نہ کر اگر امام سن پھر سوال فرمایا فرمایا ابو جی تھے دل دی محبت ہے فرمایا ہاں میرا مالک او دی محبت نہ ہوئے اگو بیٹا ارد کر ابو جی عجیب گل ہے ابو جی عجیب گل ہے دو محبت ایک میرا بھی پیار وسطے پہلے مولہ تالا بھی ہوب آئی یا جیتے مولا لیکن جیلاب رکھ دی حقیقت مولا دے گی میں مثال دینا اللہ کے پاک محبوب دب رکھنا سر رہے کیوں سر رہے اس واسطے کہ مولا سرو کی سن فرما محبوب ہے سارے واسطے نبی محبت آرام بن جانی سی مولا روک چڑھنا اصل مولا سونے نا اپنا مولا تو محبوب نہ اس محبت کرنا سا مولا جو محبت کر سانو مولا فرمایا وہ محبت فرماو اللہ دیا بندہ ہوں حبیب خدا کی محبت رب کی محبت وکرا نہ سمجھی جب کا حکم حبیب کا حکم ایک جب بھی محبت رب دبیب کی محبت بھی ایک فرق سمجھنا ید اللہ رب اسے فرق مٹاؤ واسطے فرمایا اللہ کا ہاتھ انہوں نے ہاتھ دے سڑکے جا جاتی ربیت ہاتھ آ جا ہاتھی رب پیڑ مجدے الفانی شیخ مجدد رضی اللہ تعالی آپ مکتوباد شریف لکھ لکھتے ہیں فرمایا محمود بزنگ گئے خاجا ابول حسن خرکانی دیر رام بیجا جناب نو ملنا چاہنا آپ نے فرمایا وقت کوئی نہیں پیغام بھیجا کہ حاکم دی اطاعت کل امر دی اطاعت فرد دی حاکم دی اطاعت فرد دی کدو یعنی جدو اللہ دی مرضی دے مطابق ہوا کھی چور ڈاکو حاکم دی اطاعت فرد ہوں قرآن دی آیت لکھ دیتی محمود غز نوی رحمت اللہ ہتھی حکم رسول اللہ الامر گم <ملکم> اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو امر من جڑے جے مسلمانوں تے الامر نے امر والے نے کی مطلب اللہ دا حکم امر تے چلان والے نے انہ کی تات کرو ہوں لکھ دن اتات آئی اللہ دی رسول دی حاکمہ دی نا حضرت نے واپس جواب لکھیا خواجہ ابو اسن خرکانی نے فرمایا پہلو اللہ دی اطاعت پھر رسول دیتا پھر آیا کڑا حاقم کی فرمایا محمود تو میں اللہ کی ات خوبیا رسول دی اطاعت دی فرصت نہیں بھی ملتی تیرا تو درجہ ہی تیسرا ہے تے تیسری تھان پہ ہوں یہ گل کی خواجہ بول حسن خرکانی نے تے مجدد پاک نے پھر اپنی اپنے درجے اور رتبے کے نام تنقید کی تھی। فرمایا جیڑی خواجہ بول حسن خرکانی نے گل کی نہیں چنگی لگی اس واسطے کہ انہوں فرمایا کہ میں مصروف آسان ترجا تیسرا فرمایا میمو یہ گل پاری پی لگتی ہے اللہ تیوہی رسول ہے جڑا رب کی تات چ رسول تات رسول یہ ہوگی دینی منا چاہے سمجھا چھوڑے ایک ہے دوسرے تو جرک ہوگے اتنے تو فرق ہی نہیں اللہ قرآن فرمایا گا مئیوں تو رسولا اللہ جن رسول تاٹ کی حکم منیا میں انہ دے معلوم ہوا جی رسول دا حکم ہے انہیں رب ہے جو رب دسول رچی دیا بہی سبحان اللہ خدا دے بندے اترجو فرما ہوں جیباج ہوتا رکھی رب نال حب رکھری کیوں اس واسطے کہ اذن عزنا وے اے غیر نہ سمجھی غیر نہ سمجھی ہاں مولا روم فرما دینے مرسری رومی در جی مرشد خدا سرک دکھ لے کے خیالے کدی رب تک نہیں پہنچ بول درمیان فرق نہ سمجھی کی مطلب اے نہیں ولی رب رب ولی ہے مقصد اب فرق کا سمجھی ولی دی ہب تو رب کی ہب چرق نہلی دی, نہ دی تات رب کی تات فرق نہ سمجھی رب مولا جو حکم کرے گا تیرے تک ولی دے رہی پہنچنا ہے نوی راہی پہنچنا ہے نا فرق جی سمجھے گا سمجھے گا یہ ہو رہے وہ ہو, ہو رہے تو پھر دبلی نہیں بن سکتا توجو نہیں فرمائی تو, تو کتنے تک پہنچے گا کیونکہ پہنچے گا ترجر بول سبحان اللہ لگے خدا دے بندے آرجو فرما پھر فر وہ او اولاد شفقت ضرور رہی رہی ہوگ نہیں ہوں صرف شفقت رہ جاندی اپنے رنگ ہوب نہیں ہوے گی رہ رو گی پاک حسین سمجھا ہے تاں کر کے وہلاد او تبجوی اولاد, توجہ، او اولاد اللہ دے رستے تو ہٹا نہیں سکے گی ہٹاو کیب ہو ہٹا کہ تو میں جو پیار پائی خریا رن دا تے سان تو پتا نہیں کتنے کتنے کھینچی پھرتی وقت بنیا میرا بول چال اللہ ہاں پتہ نہیں کی کچھ جی آخ تو جی لے لڑ بکی پیچھے لے لیا گوپا پچھو پیچھے ٹکتا من سے رانی کرنا جن مرضی پاؤ آپ پا تین جو خوش کرنا پر رانی جو کرنا خوب جو ہے اے آسان اے تھی کر کےولادے پے آپ رب چڑے رنگ جانے ہیں پیسے پیچھے جانے چڑھ جانے پیسے دے پیچھے جانے چڑھے روک داروبار کھچتا کاروبار کی من رب لوگ سب ہے اللہ کے بلی جو رب تو سوا کسی کی نہیں ہوں ہو کلو گے بلی رب کے رستے پاسا ہٹا ہی؟, ری ری ری جی! ہی, ہی نہیں سمجھ آئی کوئی نہ اللہ دیا سفتوں دی معرفت آوے یہ پہلی شہر رب سونے دیا سفتوں جاندہ ہی نہیں کدی آتا ہے میں تفریح پھر آتا تفریح دل لگنا ہے تو پھر غیر نال ہی لگنا ہے رب سونے دل لگا ہوگا تو پھر کسی اور لڑ چی وہ آ کے جی میں دل خوش کرنے کے لیے ٹی وی دیکھ لیتا ہوں مرشد کا پہ آخر سورت جی میں دل خوش کرنا چاہتا ہوں دل لگانے کے لیے تھوڑی سی پی لیتا ہوں دل بہلا کے لیے وہ بلی بولی کو نہیں والا یہاں شانے میں انہوں رب دیا سفت پہچان ہو سفتوں تو جہلت ولی نہیں ہو سکتا تو یہ توجہ ہے کوئی نہ وقت دی قلت کے پیش نظر موضوع بڑا طویل ہے ہر شا سمجھا ہے المت اب سونے جی دا فرما برداری سے انج اپنے آپ پکاوے کام کرے کہ درجہ بندی ہر حکم تے قائم ہوئے درجہ تائم ہوجابی پہلو فرض دا درجہ ہے پھر واجب دا درجہ ہے پھر سنت دا درجہ ہے پھر مستحب دا درجہ ہے پہلا فرض تے قائم ہو پھر واجب سے قائم ہوتا سنت تائم ہوستحب سے کائم ہو فرمائی اس طرح چلے جے فرد پیتی بیٹھا ہو واجب ادا کرے تو یہ سمجھ لے انہ رب نال کو نیتلن. اچھا فرض فرض ادا کر ہاں فرض ادا کر لے اگو آ گئی ہے واجب کی واری تو ہوں واجب چڈی بیٹھا کہ سنت ادا کی سمجھ ہالے پٹھا کیا چلتا دی مثال موڑے اس ہے کوئی کسی کوزہ لو تے نہ موڑے تے آئے دن کدی چاہتا پیالا کد کجوران ٹوکرا توحفہ دتی آد لو سا کرنا لیا دینا واجب تہ کرا ہوں خدا ادا کرنا دے گا تو مستقبل تور ہوی کے پیارے گھر چ رکھی بیٹھا ہو پیالے دارے چمن سے دھی بے پرد ہوے رن بے پردا پھر دی پیتری دیا مٹی کے پیالے کیسا جی مرے مٹی دے پیالے کا درجہ ویس کی اس واسطے کپڑا توجہ کبجو ہوں دل تو سرا ہر شر تو صاف کر کے اک دی ایکبت جلال اور محبت نو وسالنا باقی سب کرنا یہ سب تو ہر صفت تکبر ضرور پاک کرنا یہ کپڑے تٹا گے ٹاکیاں لگے کھڈی والے اندر دنیا وسنی ہو گئی سمجھ لگ ہاں بھائی کپڑے بزرگ فرما بے کپڑے چاہیے دل <-ds2> دنیا داری داری کا مچلہ بڑے پھر اپنے آپ ٹاس پاس بال رکھے تاکہ باہر بھی دنیا تے اندر بھی مولا علی وگو دل ساف ہو جاوے امر بن ستا واگ دل کا ویڑا ساتھ اپنے آپ والے ہاں گلی رکھوا والے بھانڈے مٹی بیٹھے پجارو باہر پجاروں جی بار سواری رکھی کلا دا بھانڈا رکھ کوئی لوڑ نہیں پھر مٹی دے بھانڈے رکھن دی مٹی دا بانڈے ادا رکھی جدو سلمان فرسی واگ گھر خالی دنیا تو کر دیں گا نلا رکنا سبحان اللہ نلہ صدقے جانا خدا دے بندے الما دے دو لتان پہ ادا ہو جان واجب ادا ہو جان پردا پردا واجب جو چہرے دا چہرے دا پردہ کئی ہے واجب جس جس صاحبزاد خیر گلی <laughs> ہو آدھا صاحبز در رب یہو جہندر اکبال آدھا تو رب انسیا ہے نا اس میں نیاسیا تو گلی بنا سکنا کان بنا سکتا کلندر لاہوری پنجاب کے سے نظم پوری پوری نظم اقبال پی میرے نام کی گرسے ہونا ہے وہ جادر سی پرسو کیوں اقبال ہوتا جا اپنی عزت رو لے اپنے آپ گارا پوا کدی تھکے کھا لیا فرما کدی کچہری کدی تھا کدی بازار دکھ برداشت کرے اپنی ایک مولا کام کی عزت بناو فرمایا جڑے نے اپنی عزت دی پہ رب نے دن دیکھنے رڑتا جائے جن مرضی کا جائے یہ آگے ساڈا قائم سا ترا قائم روے اقبال فرما ہے میں مجھے دل سرسانی کے دربار پہ حاضر ہوا میں کیا حضرت جی ارد یہ میں نے کہا تا مجھ کو فکر میں فکر منگیا دور مینو فکر دا جائے جدہ آئی پنجاب کے پیڑ نو فکر نہیں مل سکتا کیوں آ کے نجا کری بڑی ہے کر کے گو پر منٹ جی ویری جانے گوبر بلے بلے ہوے ہو اپنی بلے بلے مل سکتی اپنی بلے بلے نہ مولا دی بلے بلے بچارا سڑیا نا وہ میاں صاحبانیاں ربان, دا میا شیر ربان دا اے اللہ بندہ بناو ساجزہ نہ بنا بنا سا نہ بنا کی, کی مطلب بندہ بنا بندہ جڑا نا رب دا بندہ وہ آتا سونے تیری تیری اپنی سوچنی تو بندہ جو ہوا رکھنا صاحبزادہ دا ہے تھی ہے تو میں ہاں میری نہیں گل میرے سامنے کو تیری گل کر کے جی مائی مان پیارج صاحبز حق آخنا تو کسی دان نبریے بدماش نو آکھنا میرے نزدیک دہ نمبری بدماش سے سن لے گا پر صاحبہ کوڑی توڑے گا جی ہاتھ بیٹھا تو تیری خیر نہیں ہاں پہلو مچھ ڈنڈے مرید پہ جان گے ابو تو, تو پیر تو بھی گیا تیرے پتے کٹے گئے ہو سکتا تینوں اتے لمبا پا ہے ڈاکوڑے ڈاکو مڑ بھی ربھی سن کے آگے یار گل ٹھیک ڈاک میں پورا جاگس بھائی دیکھیں کلنگ اقبال فرماتا ہے مری تو ہک بات گرار ہے مریدوں دو اک بات گرا کو بری لگتی ہے دردیش کی بات پورے پردہ پورا ہو گیا سارا فرد واجب پورے نے سنتوں پوریاں نے پھر مستحب دیتے پھر قائم ہو گیا ہزور سید لواجا اجمیری غریب نواز فرما نے فرما میرے مرشد کامل خاجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی خاجہ غریب نواز اجمیری دے مرشد خاجہ عثمان ہارونی فرما دے رہی. خاجاج میری اپنے مرشد بارے کہ میری مرشد نا تو سال کہ فلانا مستحب میرے کو وزو فرمایا چالی سال کی نماز ان دوبارہ پڑھی تو مساحب پورا کر کے کہ میرے کو پورے پورے مساحب سے پہلو, پہلو قائم ہوئی دین ادھر جو شروع ہے ہاں اپنا فرض بھرا استعمال کرنا توجہ بول سبحان اللہ جیدیا جیدیا بول سبحلہ اللہ دیا نا فرمانیا تو پرہیز کرے کی مطلب ہوں حرام مکرو تحریمہ مکرو تنسیح یہ رب دیا نا فرمانیاں آسا ادرو بچے مکرو تنسیح تو بھی بچے حرام تو بھی بچے مکرو تحریمہ تو بھی بچے لگا آئے پھر اے ترتیب ہے انہوں اے اے نے کام کی جنہوں چڈنا پہن پاسا سر نواز سات چلا پاسا حرام مکروت ہریم مکروتن سی یہ سب یہ چھے پاس نے ادھر بھی پورا ہو چن کرنے پورا تو چڈن بھی پورا ہوگئے المج تن کا نل اللہ فر د فرمانی پوری پرہیز کر پھر درجہ کرے پاسے اچا جا کام ہاں کیونکہ رب کی نہ بندہ آب کے قریب نہیں ہو سکتا حدیث پاک کے چاہتا ہے تھو نے روایت لکھی ہے ترک نحلہ نما نہ خیر من عبادت سا اللہ تعالی نے جس کام کو روکے باوے وہ چھوٹے تو چھوٹا ذرے برابر بھی کام ہوگے نا فرمایا جنہ انسان دی ساری عبادت نالوں چھوٹے جا چھوٹے گناہ تو بچنا اے افضل ہے ایک پاس سارے جنہ انسانوں دی عبادت رکھ لو याद रखो दूसरे पास एक छोटी बुराई तो बचना रखो तो रब न यह छोटी बुराई तो बचना ज्यादा पसंद तवज्जो नहीं फरमाई आप तो उल्ट समझने ना आपा तो समझने रब न प्यार ही फरमानिया ना होना کر کا کام رکھنے گنا کاٹیت نے لازم آخرا اللہ کی نا فرمانی تھڈو لازم ہوتے ہندوستان دو سی وہ شاخ ہجویری دا آپ ایک شخص ہے ارد کر لتا مری دو پر کوئی کرامت گا تو پھر دس سال دس سال سال بعد ارد کی کملا کوئی کرامت نہیں ویکھی فرمایا دوس دس سال, سال کوئی کم علی اجمیری دان نبی سید کے خلاف آئی کرما بڑی کرامت ہوتا مرتا اللہ دو پاک محبوب فرما نے مینو کہنا لسل نے بڑھا بڑھا کر چھوڑیا رب فرمایا حبیبہ جیویں حکم آئی تو میں قائم ہو جا تو میں کائم ہو جا نکی فرما نے مینو جڑے چالور سکار مبارک محمد حکم نال آئے معلوم ہوا ہے اللہ د حکم کا سب کمال کم سدک جا مجتا میرے دو جن گے للی نہیں ہو سکتا للی نہیں ہو گاہ پتا ہے کہڑے گنا تمہیں خبر نا جی آج ولی بیٹھے بڑے بیٹھے نے تھڈو پتا کوئی وہ گنا وہاں فرل کی جانے گنا ہی ہاں الٹ شریعت الٹ ایک شریعت آئی سی نبی سیت لمبا مدرسے مچوں. ایک شریعت آئی ہے برس میں مدرسے نبی شریت والی برائیاں اج نکیاں سمجھیا جبی سریت والی نیوںیا اج بائی سمجھیا جنیاں برس نے مدرسے نی نئی تو برائی بنا اچھا <سؤال> کافر جہا ہے وہ برا ہے وہ برائی نیکی سمجھنا اللہ کے نبی نیک نےکی سمجھتے ہیں برائی برائی مثال دینا ہوں رن کا باہر نکلنا برا ہے <سؤال> اجڑے ماں رن پیر ملا بیٹھے نے سارے ایک ہی آگے ترقی ہے اس کے بغیر تو ترقی نہیں ہو سکتی یہ تو بہت بڑی پابندی پابندی لگانا تو بہت بڑا جرم ہے گھر میں بٹھانا تو لاتی ہے کہتے ہیں نہیں معلوم ہوا جے نہ دی نگاہ وج برائی نیکی بڑھ گئی ہے نیکی برائی تو بت جائے ماسی پہلو خبر ہو گئے ماسی توجے نہیں فر پائی سلام پڑھتے سلام ہونے تو سلام ہی پڑھتے آرسی لو دم دامن مصطفی پھر پڑو رب کی رم پہ لکھ کی مطلب کم قوم سمجھتی ہے دعوت کر دینا ہے آدھا مارسی دبت کرو رکھو فی جاؤ رام متارے بخشوائی جان گے تی آخسائی جان گے تیتی جا وہ بخشوائی جان گے میں گھر لینا ان پھول ہن پھول آ سی او تھام لو مل کے سبری تام مستفا سر پڑو رب کی رم دلہ سلام مستفا سمجھا وقت تھوڑا ہے موضوع بڑا لمبا ہے وقت تھوڑا ہے تے لاتی بھی میں ڈائی تین گھنٹے بولا جی چیتنی اللہ جی مہربانی کئی جانا نے توبہ کی کیاری شریف رکھی آخیا ہوئے ہوئے ہوئے, ہوئے اچھی جی سنیے تقریر آدھے کن اپنی کرتا باج تین بیان پہ کرنا کہ شکر پڑ رب گلا تینج دیا دے چھوڑ دلہ تج دیا دقیان دے جوڑے گا سدکا قسم خدا ہی کر کے اتے سہ خسرے گویے آئے ہوئے سن میری تقریر ہوئی اور بھی ٹائم نہ لگا کوئی اہ بڑ کر جائے تو کوئی اہ بو کرتا جائے اور کیا سال رگڑی جاتا ہے جب میں تقریر چلی بندہ ایک بھی نہ مینو آخر تلان کر بھی یہ سننا نہ کرنا میں نہسرے میں کس ایک گویے نے کچھ ساتھ نے بول سبال بندے الحما کے آخری صفت اللہ دلی کے لستا تخاہ دے وچ ڈبن تو آپ دور رکھے گا کی مطلب جیز جیز کم ہیں لستا والے اپنے آپ پرہیز رکھے گا دور رکھے گا تلب تو ان وقت مصروف نظر نہیں آ رہے گا دوسرا اللہ کا بلی کھان پی شاید فلانی تھا بڑی ستری فلانی تھان سے کپڑا بڑا ستھرا پیا اتوں لایا فلانی تھانے کھانا بڑا سترا پکا اتنے نہ چلی گیا نہ زیادہ تو زیادہ آپ لستا تو دور رکھدا اپنے آپ بے لفتی رکھ دے جا اللہ دے ولی مریدا نوا بنتے سن ستھرا اپنی واری آنی مریدا کا بچے دکھا لکے ٹوکر کھا لوگی واری خدا کی سنت بے تو تلنا ہے ہبی بے خدا دے سامنے جو شہد توجہ شہد تے پانی یا شہد تے دودھ پیش کیتا گیا حبی خدا سرکار نے فرمایا دو چیزاں پیمان چ پیا میں حرام تو نہیں کرتا لیکن پسند نہیں کرتا میں اون توجہ میں حرام نہیں رکھتا لیکن میں پسند نہیں کرتا لذت تو بھی حبیب خدا دور ہو گئے توجہ نہیں فرمائی میرا بول چیز کسی کسی وی لذیذ ہے تحفے کسے دے جانگی نہ حبی خدا نے تناول فرما لین وہ کا دلچا دل دل راضی کرنے خاطر توجہ نہیں فرمائی نہیں اکثر اوقات تبیب خدا سمن نہ مکان بیٹری یہ وہ یہ جائز ہے کام گاہ دے نہ جائز حلال دے پیسے نال ہو جائز نے کوئی حرام نہیں لیکن رب نسند نہیں جب نہیں گھر رکھنا کلین نہیں رکھتا اندر ڈیڑا چٹائیا سا رضائیاں سادیا جنہ ہو سی لگت تو دور ہو سی جنا ہو سی چس تو مزے جو نہیں فرمائی یہ تا کر کے اللہ بے پاک محبوب نے کدی کھانے کی تعریف نہیں کی محبوب خدا دفتیں چ لکھا کدی کھانے دا ای بہلور نہیں تے کدی کھانے دی تعریف نہیں کی دا گیا چپ کر تنا فرما گیا اللہ اکبر میں آگے ملا نے وہ ڈلہ دبدا بلی میں تو آیا شیاں آو اج چلیے چمن ایس کریم خان کوئی بابا شالمی بھی بڑی ٹوٹری ہے اتنے نا چل یہ لچٹ لبھن والا بھی ولی نہیں ہوتا توجہ نہیں فرمائی ولی نہیں ہوتا گھر چیاشیا ویجا رب دے قرآن تو خالی ہوا پہ او قرآن کامل جڑے کامل قرآن جس نال ولی رب دے وہ تو جگہ بہ لب لستا ہوں اے بے زندگی ولی کون ہوتا ہے مانا دسیا گیا کتاب عقیدے دیا شناخت سامنے کھلی پہ نہیں ہوگاہ کوئی ر کے چانگ جانتوں ٹریا پھر میل کے اتنے پھر کوئی سلخانے میں گیا پانچ میل سفر کر کے اے سی گی باہر نکلے ملک سلخانے میں گیا جی کسی حت ہے تو لیکس نال ہو رومالی کو ہر وقت رومالی نکلی جی آکل کا ہر وقت اپنی فیشن چ رکھی کھڑا ہے من آپ گلی بھی آکی جانا ہے اگوں کام بھی تو ہو جائیے تشکا ہے تو شاید بٹی نفرس میں قرآن سمجھتی کت بٹی اس قوم کی دی کرالیم اس کی طرفوں آئے تعلیم وزیر بخت والی ایڈی میں تعلیم دیکھنی ہے کیونیں دی تعلیم کے سربراہ جی کھوکے ہوئے جی وہ بند کے پتر مجھے تعلیم آپ بندے یہ چار سفتیں اللہ دلیا دیا یہ پہچان کسمیا پیا نہ سچی گل منہ نکل جاتی ہے یہاں سفتان دا مالک سواں میں میںیکھے اپنے حضرت صاحب دے گا دل زمی گواہی دے گا رب دی سفت دی معرفت اللہ کمال بخشی اولاد دی پرواہ نہیں کسی شہری نہیں کسے دا خوف نہیں اج تے لکھان حضرت دے غلام بڑے کھڑے دنیا جڑے دین دے چلتے پی اگاں دستے پانے میں جھے تقریر کرنا جتھے میری تقریر جڑا بندہ پہ ہے دیسے آج تی ہے کلاس شیر خدا دا قسم خدا بھی کلے پورے علاقے نال پوری دنیا ٹکر لے ہے علی پور کا علاقہ شہر ہے کہ شیر خدا دا کلہ کے تھانے کا کلا کھانے کچہری چڑھ جاتا ح تک بڑھےپا تینو مینو اپنے بڑھےپے آن آن دے اندر آ کے باہر دی ہوش ہوں بزرگوں پوری پورے بسا چھوٹے ہر وقت مولا اعلان ایلان جاری اللہ ملا نے بنا تات بھی ہے مارسی بھی ہے ہوئے ہوئے. اس حد تک گنا بچنے والے میرے نال اپنے پترا نو بھیجن لگے اپنے فرزندہ بڑی مدت کی گل ہے اب تو تقریباً بارہ سال پہلوں کی پتر اپنوں کے اگے ایڈے ایڈے پن چھوٹے سن پے ہاتھ جوڑ کھلوتے اللہ کی نا فرمانی تو پہلو مر جایا جے پر رب کی نا فرمانی نہ کرا ہو منا ہی لیا انہوں رب ہی منا چڑتا بندہ اور آتے اسی فتح بھی تے ایمان اپنے آپ ہی سارا کام آپ کری جان لسٹا والے پاس آنا ہی نہیں اجی جا کے ویخو گھر آستانہ شریف ترا کرائے دا مکان فرمایا ساڈا تے آسانہ دور کی گل ہے آشیا بھی اپنا نہیں بھی فروایا اپنا نے ایمان نال تھلے چٹائیا پہ ابھی ایک بار ایک میں دوست گھر گیا اس میں حضرت صاحب نے بسترہ سونا دتا بچھا کے ایک پرانا بسترہ بسترا پیاسی آپ میرے سامنے دے سونے بسترے سوگا جدو سو گئے سو جب سویرے میں آیا تو ویخا پرانے چوتو. سونا تو سونا چڑھ کر کے جدو گل کرتے ہیں اے اے اے دل ایمان جو میں تو سا تقریر کی کایا پلٹ چڑھ دماندار دسو پچھلے جیسا تکریر کسے بندے فون منیر صاحب میرا بےلی لکھو کیا دا میں اسے علی پور شریف بیٹھوں اس میں فون کی سا کیا اب ہی جی مسلمان ہوئے ہیں لفت آتا کوئی ان تقریر کی آخر اب ہی مسلمان ہوئے دع کرا فکیر اگو مردی چل رہے چند شیر ملاد ملاد ملاد تن دے ملاد ملاد تین منے دے پر ای تا ملادیس آباد بچے کو نہ سکول پڑھا بچا ویسی ایمان اولادے وی ملا عورتے کو باپردا گھر اپنے عورتے کو باپردہ پلا گھر اپنے نہ کو شا کو کوئی فسا دے بھی ملا دے, دے, بھی ملا دے پر کریمی فکیر بن رب دا قیدی ٹھیک بندے تو تون وی ملا دے سچے آزاد گیا سچے رب تو تھی آزاد گیا, گیا بندے آئی تا گئی بندے آخ کٹ داڑھی دے سونی داڑھی کٹائی تاں فس گئی بندے آخری دے بندے آخ ٹی وبے